جی السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام میں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عمل کی بنیاد پہ اس کے عمل بہت سارے دیکھیں ایک دل میں اگر کسی بھی اس طرح پورے افراد کو جتنے بھی افراد ہیں ان کے اوپر آپ کی حکم کیسے لگا سکتے ہیں آپ کو پھر یہ پتہ نہیں ہے تنفیر کس مت کس وقت ہوتی ہے تفصیل کس وقت ہوتی ہے اور کون یعنی کس عقیدے پر جا کر ہوتی ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک ہوتی ہے معرفت آدم جی جی یہ ہے ایک ہے معرفت ہے آدم معرفت جی ان دونوں میں فرق جانتے آپ آپ فرما دیں میں زیادہ سمجھ جاؤں گا نہیں نہیں بتائیں آپ جانتے ہیں اس کا فرقت آدم اور آدمفت میں کیا فرق ہے اگر آپ ایسی باتیں نہیں جانتے تو پھر آپ صرف سمجھنے کی کوشش کریں پھر بحث کی کوشش مت کریں دیکھے میں یہ سمجھنا اب آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ مجھے معلوم ہے کہ آج کل جو جتنے بھی یہ مدارس ہیں نا بالکل بالکل سرسری ہوتا ہے ساتھ اساتذہ بھی سرسری پڑھاتے ہیں اور پڑھنے والے بھی نہ ان کو کتاب کا پتا ہوتا ہے نہ ان کو کتاب کا پتا ہوتا ہے کہ کتاب کیا کہہ رہی ہے اور اصل علم کیا ہے فن کیا ہے فن جب تک سمجھ نہ آئے تو پڑھنے پڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا دیکھیں حضور گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے علم کے کوئی ایسا نہیں کر رہا ہوں احتساب نہیں کر رہا ہوں صرف اور صرف علما کے اس جو جمہور علماء کے اتفاق کی بنیاد میں جو چیزیں میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ گناہ کبور سنوائے کبورہ کی بنیاد نہیں نہیں آپ کو یہ چیز ہے نا میں اطلاق بنیاد بنا رہا ہوں میں کبھی گناہ کو بنیاد نہیں بنا آپ سمجھیں ایک ہوتا ہے معرفت آدم ایک ہے آدم اے معرفت معرفت عدم یہ ہے معرفت آدم یہ ہے نہ جان نہ ماننا اس کو کہ معرفت آدم کو کہتے ہیں نہ ماننا جی جی کیا کہتے ہیں دی, نہ ماننا اور ما اے. آدم اے معرفت کا مطلب ہوتا ہے نہ جاننا جی معرفت اے. نہیں آدم معرفت یعنی معرفت کی نفی چلئے تو ایک ہے نہ ماننا نہ جاننا, جاننا. تقفیر ہمیشہ ہوتی ہے نہ مان نہ جاننے پر تقسیم نہیں ہوتی نہیں ہوتی سمجھ آ رہی کہ نہیں لیکن ایک ہے تکفیر تقسیم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شخص کے ساتھ جی ایک ہے کفر اس کا دی. تعلق کفر کا شخص کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور قول کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے عمل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ قول کفر ہے یہ قول کفر ہے یہ سنو نا تو قائل کو ایک تقسیم کو یہ مستلزم نہیں ہوتا قول کفر ہے یہ مستلزم تکفیر نہیں ہے جی جی ہاں جب اس کلزے میں تقسیم قول کفر ہے عمل کفر ہے اعتقاد کفر ہے یہ اس وقت کفر ہو رہا ہے اور یا اب جب ان لوگوں کو بتایا جائے گا ان کو مطلع کیا جائے گا تو مطلع ہونے کے بعد پھر وہ وہی اعتقاد رکھیں گے اور قفر کو کفر کا التظام کر لیں گے تو وہ بن جاتا ہے التظام کفر صحیح ہے میں سمجھا اور لزومِ کفر محمد سنو لزومِ کفر اس وقت عام ہے اس وقت عام لزومِ کفر کیسے ہے مثال کے طور پر فرنگی سیاست ہے یعنی کیا مطلب کہ یہ برٹش لا جو تمہارے ملک میں چل رہا ہے نا یہ برٹش لا ہے اس برٹش لا کے جتنا ملک ہیں دینا جتنا ہیں اب ان کو جو صحیح سمجھتا ہے قانون سمجھتا ہے اس کا دفاع کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے مخالف کو قانون کا قانون شکن شمار کرتا ہے باغی شمار کرتا ہے جی اس کو ظالم گنت اور فسادی شمار کرتا ہے بنیاد دہشت گرد شمار کرتا ہے ایسا وانتی پکا کافر ہے اب رہا تعین کا مسئلہ تو تعین نام بھی ہو سکتی ہے اور بغیر ناموں کے بھی اللہ اطلاق تک پھر یہ عام یعنی یہ کو فرام ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے میری بات کی نہیں ہے نہیں کسی حد تک اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے لیکن میں آپ کو اپنا ذاتی نقطۂ نظر نہیں نہیں نقطۂ نظر آپ نہیں عادل آپ میری بات سنیں میں عرض کر رہا ہوں یہ بڑے علم کی بات ہے نقطۂ نظر صاحب علم ہے یہ علم یہ آپ کے پاس کی بات نہیں کہ آپ نقطۂ نظر عرض کریں آپ کا کوئی نقطہ نہیں ہونا چاہیے آپ صرف بات کو سمجھیں اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے تو اس کو مانیں اگر نہیں تو آپ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کہیں اور مثال دیتا ہوں یہ مثلاً اسمبلی کہ اسمبلی اچھا اس کا اسمبلی کا کیا مطلب مقننہ ہے وہ قانون ساز ہے ٹھیک ہے اور قانون ساز اور قانون ساز رسول اور قانون کس طرح جو کے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح مقننہ، مقنن ہونا یہ صرف رسول کا کام ہے آپ کو ہے رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا دی ہے دی نبی وکن ہوتا ہے نبی قانون رسول کی اتباع کرتا ہے جی جی خود مقنن نہیں ہوتا حنی حنی تو رسول اکرم ہمارے وہ ماں قانون ساز ہیں سبحان اللہ کہ جن, کے تمام، جن کے سامنے تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئی اور یہ برٹش لا جو ہے یہ اسمبلی جو ہے یہ برٹش لا یہ مقننہ یہ قانون ایک ہوتا ہے ادارہ قانون صاف ایک ہوتا ہے ادارہ قانون چلانے والا ایک ہوتا ہے قانون پر عمل درامد کرنے والا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی پھر حضور دیکھیں سنو ایک جسے کلی طور پر اگر آپ اس کو مکنن کہیں گے تو پھر کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے کیاس کو میرے ارسک مطلب یہ ہے کہ پھر آپ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قیاس کے ذریعے سے جو حکم ثابت ہو رہے ہیں गी? پھر تو गया? ان کو بھی غیر شریح اور غیر اسلامی قرار دینا پڑے گا میں قیاس شریح کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ مکنن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصاد بھائی مختص نس کے مقابلے میں قانون بنانے والے کو کہتے ہیں جی مقدن کہتے ہیں نس کے مقابلے میں قانون بنانے والا یہ تاریخ کس نے کی ہے بھائی یہ تعریف ہے جب آپ کہیں گے نا اسمبلی تو اسمبلی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ نس کے مقابل قانون بنانے والا ادارہ ہے جی جی ہاں <متحدث> نہیں کی یہ دیکھیں یہ اعتبار سے تو قانون ساز ہے اس کا معنی میں اصطلاح کی بات کر رہا ہوں آپ کو عرف اور اصطلاح اور لغت کا کوئی فرق نہیں آتا کیا بات سنو نا عرف میں کس کو کہتے ہیں آج کل عرف عرف ہے اس کے اندر بک کس کو کہیں گے ہر طرح اطلاق کو قانون بناتا ہے یعنی ناس کے مقابل بھی بناتا ہے ناس کے موافق بھی بنا لیتا ہے وہ موفقت اتفاقی ہوتی ہے ارادے میں ان کی نہیں ہوتی کہ ہم نے موافق کرنی ہے یہی تو چکر ہے یہ چیزیں مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے سمجھ نہیں آتی اس وجہ سے وہ چناب بچار ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے جی وہ امام اعظم ابو علیفہ بھی اشتہار کرتے تھے یہ مشتحک بیٹھے ہیں نہیں جناب میں یہ نہیں کہا میں صرف صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قانون دکھے کل یتن آپ اس کو کفری نظام کیسے کہہ سکتے ہیں پھر اس کے ماتا ہے جتنے سکول آ رہے ہیں کالجز آ رہے ہیں ان کو آپ یہ تو ان کی آپ تعلیم نہ دیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی یہ فرنگی نظام ہے لیکن اس عمل کی بنیاد پر آپ کفر کسی کرنے والے کو یا کسی پڑھنے والے کو آپ کافر کیسے کہہ سکتے ہیں سنو نا بالکل کوئی بھی ادارہ جب چلتا ہے نا کوئی ادارہ بھی چل رہا ہے نا اس ادارے کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے سکول کوئی سکول ہے اس کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے کہ یہ فرنگی حکومت نظام جو ہے اس کے اندر بھرتی ہونا یہ پہلے دن سے یہ سکول کھولنے چلانے کا مقصد یہ تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ فرنگی تہذیب فرنگی تہذیب کے بغیر تو فرنگی تعلیم کرا نہیں جا سکتی یہ تعلیم ہی اس کے ساتھ یعنی علاج ملزوم ہے فرنگی تازی... تعلیم تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ایک تعلیم. آپ ایک ہوتی ہے زبان. ایک ہوتی ہے تعلیم میں جی, جی. ہاں جی. جی, زب... کیا فرق ہے زبان اور تعلیم میں فرق بالکل یہ بالکل واضح ہے اب اس میں کیا ہوتی ہیں ان کو اسلام الفاظ کے ساتھ نہیں بیان کیا جا سکتا اے اے تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کا, ان کا جو طور اطوار ہے یا ان کا جو نظام ہے اس سیکھنے کا نظام ہے یا جس طرز جس سے طرز معاشرہ بنے زبان بتاؤ سنو زبان کیا ہوتی ہے تعلیم بتا دی زبان کیا ہے زبان ذریعہ تعلیم ہوتی ہے یا خود تعلیم ہے زبان ذریعہ تعلیم ہے ذریعہ تعلیم ہے بتاؤ تعلیم کافر کوفر ہوگی یا تعلیم کافر اسلام ہوگی دیکھیے تعلیم دیکھیں اسلام کی تعلیم ہے سنو سنو اسلام کی ایک تعلیم ہے سنو سنو جو متصادم نہیں ہے اس کو اسلام کی اس کو فرنگی کی تعلیم نہیں کہہ سکتے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یار کیا کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں فرنگی تعلیم وہابی تعلیم کس کو کہو گے بتاؤ وہابی تعلیم شافذی تعلیم مرزائی تعلیم سمجھ نہیں آ رہی جی جی ہر قوم کی علیحدہ تعلیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور جب تعلیم کی اضافت کسی قوم کی طرف کریں گے یہ اضافت سے وہ مخصوص ہو جائے گا تو پھر بتاؤ وہ پھر جس طرح کے قوم کے قوم کی تہذیب ہوگی جس طرح اس قوم کی کو تعلیم فرنگی تعلیم کہنا ایک مطلب سمجھنے والی بات ہے نا کہ آپ ریاضی سیکھ رہے ہیں ریاضی کیا تک ہے کمال ہے آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ریاضی جو ہے بس سنو تو صحیح بھائی یہ آپ کو کس نے کہا کہ ریاضی یا فرنگی تعلیم ہے دیکھیں اس میں اصول قواعد و جواب جتنے بھی ہیں وہ فرنگی طرز یار سنو تو اب فرنگی ریاضی فرنگی تعلیم بنے گا کب بنے گا آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے یہ اردو بھی فرنگی عربی بھی فرنگی بن جاتا ہے وہ تو انہی کے ہیں وہ میاں پھر وہی بات کلیات کس کے آ رہے ہیں سنو کلیات میاں کلیات خدا نصاب ان کا مرتب ہے وہ خدا کا بندہ یہ علم حقیقی میں سے ہے میں محقیقی کس کو کہتے ہیں بتاؤ فرنگی کال پیدا ہو رہے ہیں ان کو گنڈ دھونے کا پتہ نہیں تھا جب یہ ریاضی چل رہا ہے تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں ہے فرنگی فرنگی کہہ رہے ہو تم بتاؤ کہ جناب اپنا یہ فرنگی تعلیم کو فرنگیوں کو تو یہ کل حاصل ہو رہا ہے سب کچھ پہلے تو یہ لانسی چرخا کاترا بھی نہیں جانتے تھے آپ بتائیں جب کسی علم کو کہا جائے گا یہ علم حقیق کیا اس کا کیا مطلب ہے حضور ایسا میں سفر میں ہوں گاڑی میں دوست انتظار کرتے تو میں اچھا اچھا اچھا بہر آپ یہ آپ جو ہے نا آپ ایسے مسائل میں بالکل بات نہ کیا کریں کیونکہ آپ کو ان مسائل کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کیوں آپ کو علم حقیقی کا پتہ نہیں ہے آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں بات سب کچھ ادھر سے آ رہا ہے سب کچھ ادھر سے نہیں آ رہا یہ کون کہہ رہا ہے آپ سمجھ نہیں رہے ہم دیکھیے میری بات سنیں نا آپ دیکھیں ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں موجودہ جس تعلیم نہیں یہی ہنر یہ پیسہ کمانے کا ایک ہنر تو ہے لیکن تعلیم نہیں ہے تعلیم کا بھی ہے انسان سنو سنو ہنر ہے تو حرام ہے ہنر حرام طریقے کے ساتھ ہنر کے, کے طریقے ہیں یہ سارے کیونکہ جب تعلیم ایک دیگ ہے اس کے اندر زہر ملا دی ساری ڈیگ میں پھیل جائے گی تو ہم چاول چاول کو کہیں گے یہ حرام ہے کہاں بیٹھے ہوئے تم کلنچر کی بات کر رہے ہو جب تعلیم جب زہر پولیس کی گندگی شرح ہو جائے گی کنویں کنویں کے اندر ایک کترا پیشاب کر ڈال دو اب کلر کہنا پڑے گا ہر ہر جوت کو کہنا پڑے گا کہ یہ پولیس ہے اس وجہ سے کہ شامل ہو چکی ہے اسی طرح اس تعلیم کا حال ہے یہ تعلیم جو دی جا رہی ہے یہ کلر اس کی تو